السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتبہ سکن ماسمی پہ آٹھویں شام اللہ عاشی محسن السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحم درس اللہ درس نمبر انیس کو باب و تحرتی نمبر بارہویں کا اور درس نمبر انیس کو اتی فرما چند کا تھنجوت اور آخری پیراگراف ہے پیر نمبر بارہویں اور دی پیراگراف سکھو تیم اختتامی کرو پا دین اور ادو او والا جو ہے مرجبات طارت صورا بیان ود تو تیم ضمن بندید میرے محترم محرمہ خارہ نگرم اِکلا والوں کو بیان ہوا تھا کہ تیم کے کلو پانچ واجبات ہیں اور دو سنتیں ہیں تیم میں کل ہاں جی تو پہلے زمین پر مٹی پاپمیٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد جو ہے آپ نے بسم الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر ہاتھ کو جو ہے چہرے کو مان نیت کرنا ہے اور نیت کرنے کے بعد پھر چہرے کو ہاتھ مارنا ہے دو واجب ہو گیا پھر ہاتھوں کو مارنا ہے تیسرا واجب ہوا ہاتھوں کو مارنے میں یہ خاص یاد رہنا ہے پہلے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ مسا کرنا ہے پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر مسا کرنا ہے اور یہ بھی آپ کو بتائے کلائیوں سے نیچے یا کوہنیوں سے نیچے دونوں سے ہی تو یہ تین واجبات چوتھا واجب ترتیب پانچواں واجب موالات عمل کو یہ کے وعدے دیگر وجہ لانا ہے اور سنتیں اس میں صرف دو ہیں نیت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اگر نیت سے پہلے پڑھنا بھول جائیں تو بیچ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا جو مٹی آپ کے ہاتھوں کو لگائے اگر وہ زیادہ لگائیں تو اس کو تخیف کا ہلکا کرنا دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ٹکڑا کر چار کر تھوڑا سا ہلکا کرنا ہے تو یہ دو سنتیں تو مجموعی طور پر یہ بات آپ کا ذہن نشین ہو گیا یہ وضو میں سات واجبات پندرہ سنتیں ہیں غسل میں چار واجبات آٹھ سنتیں ہیں تیموم میں پانچ واجبات اور دو سنتیں ہیں اس کے بعد کل آپ کو بتائے تیموم آپ جو ہے اول وقت میں بھی اگر آپ کو پتہ ہو پانی نہیں ملنا ہے یا جو عزو شلی ہے تکلیف ہے پانی کی وجہ سے وہ رفع نہیں ہونا ہے تو پھر اول وقت میں بکر سکتے ہیں بیچ میں بھی سکتے ہیں آخر وقت میں بکا سکتے ہیں لیکن اگر کہیں وہ بھی تکلیف ٹھیک ہونے کا امکان ہو پانی ملنے کا امکان ہو تو آخر وقت تک انتظار کریں ابھی آخری پیراگراف فرماتے ہیں وہ ان شاء تم اگر آپ نے نماز پڑھ لیے تیموم کے ساتھ جیسے پانی نہ ملنے کے موقعوں پر آپ نے تیموم کے ساتھ نماز پڑھ لیا ثم وجد تلما پھر آپ نے پانی آپ کو پا لیا پانی مل گیا اور ابھی نماز پڑھنے کا وقت باقی ہو وقت تو یہ بھی اور وقت پورا کر رہا ہے وقت گنجائش ہے بے تہارت وضو کرنے کا وضو کر کے وضو کرنے کا بھی وہ صلاطل فریض تلطی اور اس فرض نماز کو پڑھنے کا بھی اللہ کے ان تبھی جس کو ابھی آپ نے پڑھنا ہے جس کو پڑھنا ابھی آپ کے ذمہ ہے جس کے آپ پیچھے ہیں جس نماز کے اور وہ آپ پر واجب ہے اس نماز کو پڑھنے کا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے فرض کرو ظہر عاصر آپ نے تیمم سے پڑھ لیا اور ابھی پھر آپ کو پہلے پانی نہیں ملا تھا ابھی پانی مل گیا پانی مل گیا تو اور آپ کو وضو کر کے ظہر عاصر دونوں پڑھنے کا یا صرف آسر پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے تو اور ساتھ ہی فرماتے ہیں ٹائم ہے اور ساتھ ساتھی والا مانا اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے تحالات کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے معنی بھی نہیں ہیں <تصفح> کیونکہ کبھی وضو کرنے کے لیے جگہ کیونکہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو جگہ بھی ہے تو کسی کو رکاوٹ نہیں ہے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تو اسی میں فرمایا ختہ جی بولے عادت پھر تو آپ پر واجب ہے تو تیمم کر کے جو نماز پڑھی اس کو دوبارہ پڑھ لیں واقعی واقع وقت بھی چونکہ ہے دوبارہ پڑھ لیں ورن لا فلاں ورنہ نہیں اور اگر آپ کو ہاں کوئی معنی آ گیا وضو کرنے کا نماز پڑھنے کا ٹیم تو تھا لیکن کوئی معنی آ گیا جیسے ایک ایسے جگہ پر آپ کو پانی ملا جہاں آپ وضو نہیں کر سکا آپ کے لیے خوف ہے یہاں وہاں وضو کرنے کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے ہاں جی تو ایسی صورتوں میں جیسے تحراد کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے تو ایسی صورتوں میں آپ وہاں نماز وزو نہیں کر سکتا تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ایسی کوئی بھی رکاوٹ ہو تو اس صورت میں وقت ہونے کے باوجود بھی آپ پر قضا نہیں ہے وہی تیموں والا نماز ادا ہے لیکن کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو ٹائم بھی ہے ابھی پانی بھی مل گیا کوئی رکاوٹ بھی نہیں وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے پھر تو اے ادا کرنا دوبارہ سرن و پڑھنا واجب ہے اور اگر آپ کی کوئی رکاوٹ ہو گئی تو پھر آپ پر واجب نہیں ہے وہ میں جو ہے کبھی وہاں وہ جگہ مناسب نہیں جہاں ہم نماز پڑھنا چاہیں خصا خواتین کے لیے خواتین ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہر جگہ وضو نہیں کر سکتے ہاں جی تو اس وجہ سے وہ ایسی رگاوٹیں ہو تو پھر, پھر آپ کے لیے قضا واجب دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے وہی تیمم صاحب نے پڑھ لیا وہی نماز آپ کے لیے کافی ہے تو اس طرح تعمیر کے بحث فی جو ہے خلوص ہو گیا ایک تفصیلی بات بعد میں موجبات کے بعد میں دوبارہ آئے گا فی الحال یہ بعض ہیں پر واجبات سنتیں بیان ہو گیا اب آگے بحث آ رہا ہے آپ پر جو ہے موجوبات وضو ابھی تو ہم نے پڑھ لیا تھا وضو کے اندر جو آپ نے پریکٹیکلی جو واجب کام کرنا تھا وہ بیان ہو گیا وہ سات چیزیں ابھی وہ چیزیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو وضو کرنا واجب ہو جاتی ہے یعنی فرض سورو پہلے آپ پر وضو تھا پھر آپ کے وضو ٹوٹ گیا تو جو سیلف ہم یوں کہہ سکتے ہیں وضو ٹوٹنے والی چیزیں وہ چیزیں جو ہم سے صادر ہونے سے ہماری وضو ٹوٹ جاتی ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑ جاتا پڑتا ہے نماز پڑھنا ہو یا دوسرے چیزوں کے لیے تہارت شرط ہے وضو شرط ہے تو وہ چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا تو وہ چیزیں فرما رہے ہیں وہ چیزیں اماں بہرحال من یعنی واجب کرنے والی سبق سبب طہرت صغرا سہراب نے پہلے پہلے ان وضو کو چھوٹی طہرت یعنی وضو کو طارتِ سعراب بولتے ہیں تو طارت صورح یعنی وضو کو واجب کرنے والی چیزیں اماں بحر موجباد واجب کرنے والی چیزیں تحرت صعرا یعنی وضو کو وضو کو واجب کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں کون کون سے کام ہم سے صادر ہو جائیں تو ہمیں عصر نو وضو کرنا پڑے گا ہمارے سابقہ وضو ٹوٹ جائے گا ہاں جی تو وہ کون سی جی چیزیں ہیں جو سبب بنتا ہے ہمیں وضو کرنے کا علت بنتا ہے وضو کرنے کا تو ان چیزوں کو منہ جبات بولتے ہیں وضو کرنا واجب کرنے والی چیزیں ہاں جی تو ان میں سے ایک فرماتے ہیں پھل بولو چھوٹا پیشہ ولغص بڑا پیشہ و ری ہوا نکلنا پیٹ سے فلوم یا منگواتی خدا ولودی اس کے اندر ودی ودی کیا ہے ودی ایک سفید پانی ہے جو عام طور پر کچھ لوگوں کو یہاں یعنی پیشاب کے بعد نکلتا ہے سفید پانی پیشاب کے بعد نکلتا ہے اس, اس میں کچھ قسم کے پشاوت نہیں ہوتے صرف پیشاب کے بعد نکل جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ودی یہ بھی نجی چیزوں میں سے اس سے بھی وضو آپ کی ٹوٹ جاتی ہے تو ابھی تک آپ کو چار چیزیں بتائیں چار چیزیں بتائیں ان کے خروش سے آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے اور اور آگے وہ امن مرضی لیکن مزید ایک سفید پانی ہے یہ جو کے ساتھ نکلنے والی چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں پھکان مل عموماً بلوہ یہ ایسی چیزوں میں سے جس میں عام لوگ مبتلا ہونے والی چیزوں میں سے ہیں کہ کون سے عام لوگ کہتے ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ گرم مزاج رکھتے ہیں فرماتے لحن ضویل انجیت بے شک وہ لوگ زوی والے کے معنی میں امزا مزاج کے جمائیں حارہ گرم کے معنی میں شباب جوانی کے معنی میں عضوبت شڑپا غیر شادی شدہ ہونا شاسل فرماتے ہیں کیونکہ ذویل امزن حالت وہ لوگ جو گرم مزاج رکھتے ہیں حار گرم امزا مزاج گرم مزاج رکھنے والے لوگوں کے لیے پھر شباب جوانی میں ولوزبت اور غیر شادی شدہ ہونے کی حالت میں جھڑپن کی حالت میں الحاظر بچنا خود کو بچا کے رہنا مین ہو اس پانی سے اتنا مشکل ہے کہ ک زویل سائلت ہے ان لوگوں کی طرح ان کے لیے اس سے بچنا مشکل ہے جس طرح آن جی وہ لوگ زوی پھر ویسے زو سے والے کے معنی میں قروح قرح زخم کے معنی میں ہے ٹھیک ہے قرآن کی جمع سایلہ بہنے والی اس بہنے والے زخم رشاس اس بہنے والے زخم سے جو پیپ خون وغیرہ نکلتے ہیں اس کو رشاس بولتے ہیں فرماتے ہیں تو جوانی میں اس پانی سے بجنا اتنا مشکل ہے جتنا وہ لوگ جن کو زویل قروحی سائلہ ہاں جی وہ لوگ جن کو بہنے والا کوئی زخم ہے ایک زخم ہے جس سے خون پہ مسلسل بہتا رہتا ہے مین رشاس ہے اس زخم کے جو ہے ذرات سے اس زخم کے جو ہے رشا سے اس کے زخم سے نکلنے والے قطروں سے اون کے قطروں سے پیپ کے قطروں سے ہاندھی ہاتھ گس نق چلی قطروں سے بچنا جیتنا اس زخم والے آدمی کے لیے مشکل ہے بار بار دوہیں پٹی کریں پھر نکلتا ہے دوہیں پٹی کریں پھر نکلتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے جو ہے اس کو معاف قرار دیا ہے کیونکہ مسلسل نکالتا رہتا ہے وہ اسی خون کو لے کر اسی زخم کو لے کر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے اس کے وضو کو کوئی نقصان نہیں پہنچتے کیونکہ اس کے لیے اشارہ نہیں وہ آزاد وضو پر ہو تو پھر وہ تعموم کرتے ہیں اس سے نماز پڑھتے ہیں آزاد وضو پر نہ ہو تو وضو کر لیتے ہیں اور وہ زخم اپنی جگہ پر ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے لیے اس کو پاک پاک کرنے کا امکان نہیں ہے بار بار اس کو وہ زخم سے قطرات خون کے پیپ کے نکلتا ہی رہتا ہے حرمات جس طرح جو ہیں یہ زخم والے بہتر زخم والے شخص کے اس کے خون اور پیپ کے قطرات سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے ایسے ہی فرماتے ہیں گرم مزاج والوں کے لیے جوانی میں اور چھڑپن میں اس پانی سے بھی اس مزے کے پانی سے بچانا مشکل ہے ظالق کا فائد تاثر یہ جو ہے اس سے بچنا انتہائی مشکل کام ہے اس وجہ سے غیر اختیاری طور پر انسان سے نکل جاتے ہیں فالی کا اس لیے اس پانی کے انسان سے نکلنا اس کے لیے معاف ہے تو اس سے بچنا یوگر مزاج والے لوگوں کے لیے خاص طور پر بتایا معاف لا یک ہو یہ نقصان نہیں پہنچاتا پھر وضو وضو میں ایک بندہ وضو کیا ہوئے اس واپس اس اس یہ پانی اس سے خارج ہو جائے تو پھر اس پر کوئی وضو دوبارہ واجب نہیں ہے وہ اسی سابقہ وضو پہ نماز پڑھیں گے اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے اور فرماتے ہیں وہ کان اور یہ کان فطور صرۃ العلمان ہمیں حاصل عادم طور ہے اور یہ اس کی حقیقت اگر پوچھیں فرماتے اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کان فطور کلمنی ہے جس طرح منی ناپاک ہے یہ بھی ناپاک ہے یہ پاک نہیں ہے لیکن مجھ سے بچنا مشکل ہونے کی وجہ سے معاف ہے ہاں جی ماو ہے اس لیے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس لیے پھنسو وہ لباس اضافہ تلا وسا بھی ہاں جی جب اس پر یہ پانی لگ جاتی ہے مسیح کا پانی تو یہ جو یوظفی سلاد اس میں نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ بندہ جو گرم مزاج کا ہے اس کے لیے جو ہے بار بار جو اس کے لباس اس پانی سے گیلا ہوتا رہتا ہے تو اس کے لیے اس سے بچنا ہی مشکل ہو گیا ہاں جی ناممکن تھا ہو گیا تو اس وجہ سے اس کے لیے معافی شریعت نے جو معاف کر دیا ہے اس مجبوری کے وجہ سے معاف کر دیا ورنہ بھی ذاتی ہی یہ پانی پاک چھینچنی ہے ہاں جی لیکن بچنا مشکل ہونے کی وجہ سے جس طرح اس پیپ کے پیپ سے بچنا مشکل تھا اس بیچتے زخم والے کے لیے اس کے خون سے بچنا مشکل تھا بیشت زخم والے کے لئے اس کو معاف کرا دے دیا اس لیے اس بندے کو بھی اس چیز سے بچنا مشکل ہو گیا اس لیے اس کو اللہ نے معاف کرا دے دیا تو یہ چار چیزیں جو ہے وضو کو واچف کرنے والی چیزیں ہیں اور ان میں سے ایک کو تو ہاں جی بہتر خون سے تجویز دے دیا اور اس کو معاف کرا دے دیا ہاں جی اور اگر کسی کو جو ہے کوئی دوہنا چاہیں دوہنے سے معنی نہیں ہے جتنا ہم پاک صاف رہیں اتنی پاک صاف رہیں ہاں جی لیکن اگر بین بالفرض کسی کو کسی مجبوری سے اس کو یہ لباس جس پر یہ پانی لگاتا نہیں دوپایا پایا ہاں اس نے اس میں نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے اس کی نماز صحیح کیونکہ اس کو شریعت نے معاف کر دیا ہے معاف سمجھا ہے آ کے نئے مطلب فرماتے ہیں ولاقن تف ہی شکن فل وضو کہتے اگر آپ کو شک ہو اپنے وضو میں کہ میرا وضو باقی ہے یا اس میں شک ہو وہ مت یقیناً اور یہ اور آپ کو یقین و حالت میں اس کے کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی ایک آدمی اس کا عادت تھے عادت تھے وہ ہمیشہ مثلاََ دس بجے وضو کرتے تھے ٹھیک ہے یہ خاتون کی عادت تھی ہمیشہ دس بجے وضو کرتے تھے لیکن جو ہے آج بارہ بجے کے ٹائم پہ اس کو ابھیشیک ہو گیا کہ آیا میں نے ابھی تو پتہ ہی ابھی تو ہاں جی اس کو یاد اس کو یاد تھے 10 نے وضو دس بجے والا وضو نہیں کیا اس کو یاد تھے لیکن بعد میں پھر کیا تھا نہیں کیا تو اس کو شک ہو جائے کہ گیارہ بجے بارہ بجے اب زور کا ٹائم ہو چکا میں نے پھر وعدہ وضو کیا تھا نہیں کیا تھا شک ہو جائیں تو حرماتے فتح و اس بندے کو چاہے وضو کر لیں اس کو چاہے وضو کر لیں کیونکہ اس کے پہلے وضو تو یقیناً نہیں کیا اب بعد میں کیا ہے نہیں کیا شک ہو گیا تو اس میں اس شک کیا اس شیک کی بنیاد پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ کو دوبارہ نماز وضو کرنا اثر نوں واجب ہے لازم ہے اتوار جس نے فرمایا آپ حاصل میں وضو کر لیں لیکن والا کن تفریح شک ہے اگر آپ کو شک ہو فی الحال میں اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے میں نے دس بجے وضو کیا ہے بالکل یقین کے ساتھ یاد ہے ابھی آپ کو بارہ بجے نماز کا ٹائم ایک بجے نماز کا ٹائم ہو گیا آپ کو پھر شک ہو رہا یہ جو میں نے دس بجے وضو یقین کے ساتھ کیا تھا یہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے اس میں شک ہو گیا تو اس مثال فرماتے ہیں یہاں چونکہ آپ نے وضو کیا یقین ہے ٹوٹنے پر شک ہے تو اگر آپ اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن دوبارہ وضو کریں تو زیادہ بہتر ہے فرماتے ہیں والا حکمتفیشن اگر آپ کو شک و فی الحدث میں ارضو ٹوٹنے میں بھائی متعیناََ بھی اردو لیکن دس بجے پہلے وضو کرنے پر یقین ہے تو اس ری یجود بجال کا سلاد تو اسی وضو پہ نماز پڑھنا جائز ہے البتہ ما یلکم بحال علمت لیکن پاک صاحب والے لوگوں کے لیے یہ مناسب ہے نہیں مطلب یہ بندہ بھی دوبارہ وضو کریں تو بہتر ہے اگر نہیں کہ اس نے اسی سابقہ وضو پہ نماز پڑھ لیا تو اس کے نماز صحیح ہے اللہ ہم سب کو دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سب کو اپنے رحمت کے کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیقہ فرما آمین.